احب اللہ الحصمی علیم من شعیطان ونفی یا ایو الدین فرقانہ اے لوگو جو ایمان لائق ہو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے یج الحم فرقانہ تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بڑی قوت بنا دے گا ویوکفر عنگ تم سے یہ آتی اور وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا و غفر اللہ اور وہ تمہیں بخش دے گا وہ اللہ حد الفضل اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے مال اور اولاد کی آزمائش سے خبردار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہاں سے تقوی کی تعلیم دی ہے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اللہ تعالی سے ڈرو اور پھر اس کے فوائد بھی اللہ نے ثمارات بھی بیان کیے ہیں تقبے کا معنی ہوتا ہے بچنا اور آدمی اسی چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہے جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے تقوی کا معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے اور بچنا بھی کیا جاتا ہے ان تک کا قلعہ اگر تم اللہ سے ڈرو اللہ اللہ تک کا کہ تم بچ جاؤ دونوں معنے ہوتے ہیں قلعے کا دار بھی اور بچنا دونوں مانے ہوتے ہیں اور فرمایا یاد دینا امان و ان تفا ہار ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرو یا جا کم وہ تمہارے لیے ایک کسوٹی بنا دے گا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی مضبوط قوت تمہیں عطا کرے گا یعنی اگر ہر حال میں تم اللہ تعالی سے ڈرو گے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے خواہ دوسرا کوئی تمہارے پاس ہو یا نہ ہو خلوت میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جلبت میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جب تمہاری یہ کیفیت بن جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چار نعمتیں دے گا پہلی نعمت یہ کہ ایج اللہ تم فرقانہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی اور حق و باطل کو پہچاننے کی بہت بڑی قوت وہ تم پہ پیدا ہو جائے گی اور اس قوت کی وجہ سے حق کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہے گا باطل کے بارے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک شب و شبہ کوئی تدد نہیں رہے گا بلکہ واضح طور پر ہر کام کے درست یا نہ درست ہونے کی صحیح اور غلط ہونے کی پہچان تمہیں حاصل ہو جائے گی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا یہ پہلا فائدہ تقوی کا اللہ سے ڈرنے کا اسی طرح فتح و نصرت عطا کر کے تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان وہ فیصلہ کر دے گا یجعل اللہ فرقان یوم بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ حق اور باقر کے درمیان فیصلہ ہو گیا دشمنوں پر فتح اور غلبہ اللہ سانہ تعلیٰ نے ممنوں کو دیا دوسری نعمت اللہ کیا دے گا وہ یوگفر عن تم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تیسری نعمت بےفر لقم اور قیامت کے دن تمہیں بخش دے گا معاف کر دے گا اللہ حضر الفطیم یہ چوتھی نعمت اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے فضل کا معنی ہوتا ہے زائد یعنی یہ جو باتیں بیان کی ہیں یہ جو اللہ نمبر دو یوغفر انکم سید عطی کم نمبر تین یہ صرف اتنے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے زائد حتٰ کے تمہاری سوچ سے بھی زائد عطیہ دینے والا ہے اللّہ اللہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے اللہ نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ کی جو نعمت ہوتی ہے نعمت بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے اب کسی بھی جان کو یہ علم ہی نہیں کہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جو آخرت میں اہل ایمان کو ملے اللہ حب الفضل الحدیم اللہ بہت بڑے عظیم فضل والا ہے وہ یم قروبی کل نگینہ کافارو اور جس وقت وہ لوگ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے لیوس بیتو کا اویقتلو کا تاکہ وہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں اویخریجو کا یا آپ کو نکال دیں و یم کو رو ویمکر اللہ اور وہ بھی تدبیریں کرتے تھے اور اللہ تعالی بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا وہ اللہ خیر الماکرین اور سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے اللہ بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے جب تقریباً تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکا دکا کچھ صحابہ کرام باقی بچ گئے تو جن میں ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے تو کفار کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو وہ ہمارے لیے ایسا خطرہ ثابت ہوں گے کہ جس پر قابو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا تو دارالدوا میں ان کی مدرس ہوئی اور ادھر کئی تجاویز آئیں ایک تجویز یہ بھی آئی کہ آپ کو قید کر دیا جائے اور ایک تجویز یہ تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے قید کیا جائے تو تب بھی موت تک قید ہی رکھا جائے یا پھر قتل کر دیا جائے اب یہ جو قید کرنے کی بات تھی کہ قید کیا جائے موت کا قید ہی رہے اس پر یہ خدشہ تھا کہ اگر آپ کو قید کیا گیا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی آپ کو چھڑوا کے لے جائے گا اور جو قتل کرنے کی تجویز تھی اس پر خاندان بنے بنی اپنے منافع کے ساتھ لڑائی کا خدشہ تھا کہ ان سے کیسے جان چھوٹے گی اور پھر تیسری یہ تجویز تھی کہ ان کو مکہ سے خود ہی نکال دیں علاقہ بدن کر دیں ضلع وطن کر دیں تو اس سے بھی یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر یہ جہاں بھی جائیں گے اپنے صدق و امانت کی وجہ سے اپنی حق کی دعوت کی وجہ سے اپنا حلقہ احباب بنا دیں گے اور پھر یہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو جائیں گے آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان لیا جائے اور وہ سب رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں چوں ہی آپ باہر نکلیں تو وہ سب مل کر آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر لیں جب سارے قبیلے جمع ہوں گے قتل میں شریک ہوں گے تو بنی اپنے منافع وہ کس کس سے لڑیں گے تو یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی اللہ تعالیٰ نے مختصراً اشارہ کیا ہے کہ وہ کافر لوگ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تو کا تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں او یقلو کا یا آپ کو قتل کریں او یق کا یا آپ کو نکال دیں ویم اور وہ اس طرح کی تدبیریں کر رہے تھے خفیہ ویم اللہ اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اللہ نے خفیہ تدبیر کیا کی کہ اللہ تعالی نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی ان کی سازش کی کہ یہ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے اس رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے بستر پر سلا دیا کافر ساری رات انتظار کرتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کے ساتھ کافروں کی خفیہ تدبیر ان کی سازش کو ناکام و نام مراد کر دیا اور آپ کو بہ حفاظت نکال لیا اگلے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاہیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی سیرت کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے تو اس کا یہ خلاصہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا سودا کر لیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑی اور آپ کی جگہ پر سو گئے اب کافروں کا تو تھا کہ جو یہاں پہ سو رہا ہے اٹھے گا تو ہم اس کو قطر کر رہے تھے اور وہاں پہ اتو راب تھے سگے اور, اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا لَو اگر ہم چاہتے ہم بھی اس جیسی آیات بنا لاتے اور اس جیسا کلام کہتے انہادا اللہ اسامر یہ تو پہلے لوگوں کی فردی بے ترتیب قصے کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اصل میں استورا کی جمع ہے اساکیر اساکیر کہتے ہیں بے ترتیب واقعات کو بے ترتیب قصے کہانیوں کو کفار کہتے تھے یہ قرآن ہے ہی کیا محض پہلے لوگوں کی بے ترتیب اور فردی کہانیاں انہوں نے یہ بات محض جہالت کی وجہ سے کہی کیونکہ قرآن مجید ترتیب بار قصوں کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہی نہیں قرآن میں قصہ گوئی مطلوب و مقصود ہے ہی نہیں کہ ترتیب بار ساری تاریخ اور قصے واقعات قرآن بیان کرے بلکہ قرآن تو نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے جس وقت کسی تاریخی واقعہ میں سے جس پہلو کی ضرورت ہوتی ہے قرآن صرف اس کو اسی قدر بیان کر دیتا ہے جیسے موسا علیہ السلام و کا واقعہ ہی بار بار ان کو سنایا مشرقین کو اہل کتاب کو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے اور موسا علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کئی جگہوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں زیادہ تفصیل ہے کہیں تھوڑی تفصیل ہے کہیں کچھ الفاظ ہیں کہیں کچھ الفاظ ہیں وہ سارا اس طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے تو یہ کہتے تھے کہ یہ بے بہتر سی فردی کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں اللہ سبانہ تعالیٰ نے سورت فرقان میں ان کے اس اعتراض کا بڑا تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے اسے انشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں خیر یہ کہتے تھے کہ یہ بے تین کسے کہانیاں ہے اللہ شاہ الن صلی عدا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی جیسا کلام بنا سکتے ہیں اور یہ اپنے اس دعوے میں سراسر جھوٹے تھے کیونکہ اللہ صلیٰنہ تعالیٰ نے انہیں پہلے پورے قرآن کی مثل قرآن بنا کے لانے کی دعوت دی کہ جیسا قرآن بنا کے لکھا ہو پھر انہیں کہا بیشری سواری مفتر یا دس صورتیں ہی گھر کے لا دو اور پھر کہا فاتوبی صورت امنی مثلی ہی اس جیسی ایک صورت ہی لے کے آؤ نہ پورے قرآن جیسا قرآن لا سکے نہ دس صورتوں جیسی دس صورتیں لا سکے پھر ایک صورت کا چیلنج کیا ایک صورت جیسی صورت نہیں لا سکے اور انہوں نے کیا کرنا ہے تو ان کا یہ کہنا اللہ شاہ کل یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے تو اللہ سبحانہ بالا نے ان کو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ثابت کیا جو یہ کہتے تھے لاہو لنّام اصلاح آذا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کلام بنا لائیں تو اللہ نے تو چیلنج کیا ان کو بار بار اس جیسا کلام قرآن بناؤ دس صورتیں بنا لاؤ ایک صورت ہی چلو بنا لاؤ لیکن ایسا کر نہیں سکے کوئی پوچھنے والا ہو ان سے کہ اب تمہاری مقابلے کی غیرت کدھر گئی اس قدر لاجواب ہونے کے باوجود تم نے کچھ کہنا کیوں نہیں چاہتے تم تم نے کہا کچھ کیوں نہیں زبان کھولو اور سورت القشل جیسی کوئی صورت ہی بنا رہا مطلب کہ ساتھ جھوٹے ہیں ان کے اندر اتنی ہمت اور سٹت نہیں ہے اپنے آپ کو بڑے زبان دان اور بڑے ادیب سمجھتے تھے لیکن سورت القوثر کو پڑھنے کے بعد بھی کہنے والا کہتا ہے قول البشر یہ کسی انسان کا قول ہے ہی نہیں اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا ایک لطیفہ یہاں یاد آیا می نے کچھ کلام لکھا تھا وہ وقت جب جبید رامدی اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا سیال کوٹ میں یہ ساجد میر صاحب کے رشتے دار ہی ہیں وہ ان کے گھر بیٹھ کے اس نے کچھ وہ الفاظ پڑے عبادت پڑھی کلام تھا اصل میں مریری کا اور کہتا ہے دیکھو میں نے قرآن کی مثل یہ آیات بنائی یہ آیا دعویٰ اور اس نے کاتل کو دے دیا تھا یہ لکھنے کے لیے کہ اس کو اچھا خوبصورت کر کے لکھو اور میں اس کو اپنی ایک تو یہ جھوٹ کے میں نے بنایا اور پھر اس کلام کو قرآن کے مقابل قرار دینا پھر اس کو کچھ اکڑوں نے سمجھایا کچھ شرمیا کر عقل کو ہاتھ مار یہ کام نہ کرا وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچے گا نہیں خیر اس کو سمجھ آ گئی اور پھر اس نے اپنا یہ ارادہ طرح کر دیا وغیرہ وہ اس کو پتہ نہیں کدھر کدھر ڈنڈورا پھونگتا وہ مجلہ چھپتا تھا کراچی سے ساحل اس میں یہ ساری تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے جو جوید گام کے ابتدائی ساتھی تھے ان کے تو بہرحال قرآن جیسی کوئی آیت کوئی صورت بنانا یہ کسی کے بس اور اختیار کی بات نہیں ہے وقار اللہ ان کا نہاد ان دکھ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر تیری طرف سے یہی حق ہے فم تر علینہ عجارت ابن تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر ابھی اطینا اذابن علیم یا ہم پر دردناک ادام لیا یہ آیت اس بات کی مثال ہے کہ جب بندہ مخالفت پر اتر آتا ہے شدید دشمنی پر اتر آتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے فائدے میں ہے یا میرے نقصان میں جب بندہ اندھی مخالفت شروع کر دے اور محض دشمنی پہ اتر آئے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ کیا رہا ہوں اب مکہ کے کافروں کو دیکھیے کہ وہ اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے کہ اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں اس پہ قبول کرنے کی توفیق دے یہ دعا بھی تو کر سکتے تھے نا یہ دعا کرنے کے بجائے الٹی دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پھر پتھروں کی بارش کر دیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ دین واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پھر آسمان سے پتھر برسا صرف دشمنی ہے اور کچھ نہیں مگر یہ اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑی دانشمندی کی بات کی پلونی ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے لیکن حقیقت میں قیامت تک کے لیے ان کی بے عقلی اور جہالت کی دریل بن گئی ان کی یہ بات کہنے والا یہ ابو جہل تھا اور باقی سارے اس کی تائید کرنے والے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف اس کو منسوخ کیا ہے پرانے مجید میں ان کے بار بار عذاب لے آنے کا مطالبہ کئی جگہوں پر ذکر ہے سورہ انکبت میں بھی ہے ساز اور معارج میں بھی ہے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جسے تنتاوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے ہے وہ بے سند سند اس کی انہوں نے ذکر نہیں کی چلو اگر بے صرف بھی ہو لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے بہت عمدہ ہے اور حقیقت واقعی کے مطابق بھی ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قوم سبا یعنی اہل یمن اصاب یمن کے ایک آدمی سے کہا کہ تمہاری قوم کس قدر جاہل تھی جنہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا ملکہ سبا وہ آگے واقعہ اس کا آئے گا کہ کس قدر جاہل تھی تمہاری قوم کہ انہوں نے عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا یعنی لوگ اس وقت بھی عورت کی حکمرانی کو جہالت قرار دیا کرتے تھے وہ آپ جواب دیتا ہے کہ میری قوم سے زیادہ آپ کی قوم جاہل تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں یہ تو کہا اللہ ان ہو, هو من نہ ع <عَلِيم> لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر یہی حق ہے تو ہمیں اس کے لیے ہدایت عطا فرما قوم نے تو عورت کو ہاکے بنایا تھا اور آپ کی قوم نے کیا کیا اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنے کے بجائے اپنے اوپر لاب لانے کی دعا کر دیاکان اللہ علیہ اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں ماکام اللّہ محدود ہم یہ سرفرون اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں یعنی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس قوم میں اس کا نبی موجود ہوتا ہے نور علیہ سلات و پر دی ان کی قوم پر نوریہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا جب وہ انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیت علی سرات و کی قوم پر بھی عذاب آیا جب ان کو وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا گیا تو اخرجنا من اخراجنا منقانہ فی المؤمنین اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی وہاں سے مومن تھے ان سب کو ہم نے وہاں سے نکال دیا تو اسی طرح دیگر انبیاء کرام جن کی قوموں پر عذاب اللہ نے نادل کیا ہے وہ اسی طرح سے ہوا کہ انبیاء کو اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال کے پھر عذاب نادل کیا گیا تو کہا ہے کہ بما کان اللہ علیہ الدب البان اللہ کبھی ایسا کرنے والا نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور ان کو عذاب ہو جائے ایسا نہیں ہوگا بما کان اللہ علیبا اللہ سے اور جب تک وہ بخشش طلب کرتے رہیں جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہے گی اسے ہلاک نہیں کیا جائے یہاں تک یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں اس کی دو توجیحات زیادہ معتبر ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد کچھ مسلمان ابھی پیچھے مکہ میں باقی تھے جو مجبوراً مکہ میں رہ گئے تھے وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے ان کے استغفار کی برکت سے اہل مدینہ پر عذاب نہیں آیا اہل مکہ پر اہلِ مقاب اور ان کی استخاب کی وجہ سے عذاب نہیں آیا جیسا میں سورہ فتح اللہ کہ اللہ تعالی نے کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے منهم تو ہم ان میں سے کافروں کو آزاد دیتے بڑا دردناک قسم کا آزاد یعنی چونکہ اب وہاں پر مسلمان بھی ہیں تو لہٰذا ہم ان پر ایسا عذاب نہیں نازل کریں گے جو پوری کی پوری بستی کو ختم کر کے رکھ دیں ان کا استحصال کر دیں اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ ایسا عذاب نہیں آئے گا جو ان کو سرے سے کھنا کرے دل کو ختم کر کے رکھ دے سور خطا میں اس کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے علی فی اللّہ فرحمت ہی معیّاہ کہ اللہ تعالیٰ سے چاہے کہ میں داخل کرے انہیں اہل مکہ میں سے پھر بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے پمان الحم اللہ, اللہ وهم عن الحرام اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اولیا اہو اول اولیاؤ اہو اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں اولیاء نہیں ان اولیا اہو این اس کے متولی تو صرف وہی وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ کن سرحم اللہ علام لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اس آیت اللہ نے ان کا کہ عذاب کا گستحک ہونے کی وجوہات بیان کی ہے کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں اور ہیں بھی عذاب کے گستحق لیکن ہمیں عذاب نہیں دے رہے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ آپ ان میں موجود ہیں دوسرا یہ کہ ان میں استغفال کرنے والے لوگ موجود ہیں اس وجہ سے ان پر اس طرح کا عذاب ناگل نہیں ہو رہا وگرنہ یہ عذاب کے حقدار ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے مسلمانوں کو مسجد حرام میں جا کے عبادت کرنے نہیں دیتے نماز پڑھنے نہیں دیتے مجبور دار ارکم میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں چھپ چھپا کے عبادت کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ وہ زبردستی مسجد حرام کے مالک بنے ہوئے ہیں حالانکہ مسجد حرام کے اصل مالک اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کی اصل تبلیت جو ہے وہ تو متقد اور موحدین کا حق ہے مشرے کا حق نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی شان کے لائق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کرنے کے بجائے تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں مارتے ہیں اللہ کی مسجد میں تالیاں اور سیٹیاں بجا کر وہ عبادت کرتے ہیں اور اس کو وہ نماز قرار دیتے ہیں تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہے تو ان پر عذاب کیوں نہ آئے ضرور آئے گا پچھلی آیات میں جو آداب کی نفی کی گئی وہ اس عذاب کی جو عذاب ان کو سرے سے مٹا دے ختم کر دے آداب استی اور اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ ہلکا عذاب ہے قحط خوف جنگ کی صورت میں عذاب اور یہ عذاب ان پر مسلط ہوا سورہ نحل میں سورہ سیدہ میں اور سورہ طوان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جنگ بدر پھر قحط پھر بھوک خوف اور آخر میں فتح مکہ کی صورت اہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل اور ان کا قید ہو جانا اور جو بچے وہ مسلمان ہو گئے اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ماکان سراط بنداں واپس دیا اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں فلوق الاں تم تم تک تو اپنے کفر کرنے کی وجہ سے تم عذاب چکھو یعنی وہ لوگ کعبہ کے پاس عین حرم میں تالیاں پیٹتے سیٹیاں بجاتے رہتے اور اسے اپنی نماز اور اللہ کی عبادت اور قرب ال کا ذریعہ قرار دیتے یہ مشرقوں کی حالت تھی جو اللہ نے بیان کی ہے لیکن صد ہے افسوس کہ آج مسلمانوں کا ایک گروہ بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے وہ بھی قرآن کو چھوڑ کے عاشقانہ اشعار سیٹیوں اور تالیوں کے مجموعے کو قوالی کا نام دے کر اور اس کو طریقت اور معرفت کا نام دے کر روح کی غذا کرار دیتا ہے قوالی میں یہی کچھ ہوتا ہے نا اور بے شمار لوگ اسے تصوف کا اہم رکن قرار دے کر صرف تالیوں اور سیٹیوں پر اور میوزک پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ اپنے مرشد کے گرد باقاعدہ بھگڑا ڈالتے ہوئے گھومتے ہیں طواف اور رقص کرتے ہیں اور اسے اپنی نماز سمجھتے ہیں اور بربلا کہتے ہیں نماز آبیداں سجدہ سجود است نماز آشقاں کلی وجود است کہ آبیدوں کی نماز سجدہ سجود ہے مگر عاشقوں کی نماز معشوق کا پورا وجود ہی ہے یعنی <تصفح> <تصفح> yani اپنے مرشد کا پورا وجود یہی ان کے لیے نماز اور عبادت ہے اور ایک صوفی نے تو صاف صاف لفظوں میں اپنے مرشد کو قبلہ و تعبہ قرار دیا ہے وہ کہتا ہے ہر قوم را راہے دینے و قبلہ دا ہے ہر قوم کا ایک راستہ اور طریقہ ہوتا ہے ایک دین اور ایک قبلہ ہوتا ہے من قبلہ راست کر دم بر سمتے کچ کو لاہے اور میں نے اپنا قبلہ سیدھا کیا ہے اپنا قبلہ قرار دیا ہے ایک ٹیڑی ٹوپی والے کو ٹیڑی ٹوپی والا اس کا مرشد تھا نا اور اسے بھی چاچڑ وانگ مدینہ جس اللہ چاچڑ مدینے کی طرح ہے کوٹ پیٹنگ بیت اللہ کی طرح ہے اور پیر فریدن یہ ظاہر میں پیر فریدن ہے اور حقیقت میں یہی اللہ ہے اسی کو اللہ بھی قرار دے دیا اور اگر ان میں سے کوئی نماز پڑھتا بھی ہے اب وہ تو یہ کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا کیتی پڑی نہیں کبھی ہماری پڑھی ہوئی ہیں ہے مرشد ہمیں بچانے کی مرسد کے ہاتھ میں بیت کیا ہے بھنگ پی کے لیتے ہوئے ہیں کوئی پرواہ نہیں نمازوں کی بھاگ کے سوٹے لگتے ہیں افیون پی جاتی ہے ناچ گانا قوالی گجرا سارا کچھ چلتا ہے گھنگھروں کی جھنکار میں یہ مست ہو کے جھومتا ہے نماز رونے کا پتا ہی کوئی نہیں اور اگر کبھی پڑھ بھی لے تو ایسے پڑھتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جا جا کے نماز پڑھ تو انہیں نماز پڑھی نہیں چار ٹھنگے مارتا ہے جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے اللہ, اللہ کا ذکر نماز نے بہت تھوڑا یہ جب تک مسلمانوں سے تصور شیخ کا شرک اور صوفیوں کی عبادت کے یہ خود ساختہ طریقے اور موسیقی اور رقص جیسی دل میں نفاق پیدا کرنے والی خرافات ختم نہیں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلام اور ایمان کے ارکان کی پابندی خصوصی طور پر جہاد کی پابندی نہیں کی جاتی اس وقت تک مسلمان کبھی دنیا میں سرفراز اور نہیں ہو سکتے ہمیشہ ضد و خاری ہی پر مسلط رہے کفر و شرک کا ارتقاب سیٹیوں اور تالیوں اور رقص کو نماز سمجھنے کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں عذاب کی صورت چکھو ان اللہ دینا کا فاروالا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیا سدو اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں فصی پس پسوان قریب خرچ کریں گے سمتون علیہ حسراتن پھر وہ ان پر افسوس اور حسرت کا باعث ہوں گے سما یغلابون پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے مغلوب ہوں گے والذین اللہ دینہ کفر ولا جہنم وشارون اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے کافر لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے مراد دین اسلام ہے وہ اپنے مال اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں مال دے کر بھی اور جنگ کی تیاری کے لیے خوراک سواریاں افراد اور اسلحہ ساد و سامان مہیا کر کے بھی انہیں اسلام سے اس قدر دشمنی اور انعد ہے کہ اس کے روکنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز مال بھی خرچ کر دیتے شدید مال کی محبت بڑی سخت ہے ان کے اندر لیکن اسلام سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین بندہ بن جائے دنیا کی ساری دولت ان کے ہاتھ آ جائے یہ اکنامکس ساری, ساری کی ساری کیا ہے یہودیوں کے داؤ پیش ہیں دنیا کی دولت کو بٹورنے اور اکٹھا کرنے کے لیے یہ پوری دنیا میں انہوں نے اکونامک ٹیررزم اقتصادی دہشت گردی مسلط کی ہوئی ہے اتنی محبت کرتے ہیں یہ مال سے لیکن لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا کہ آئندہ جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے انہیں اسی طرح کی حسرت و ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے مارکہ بدر میں ہوا ہے اور ہوا بھی ایسے ہی اس کے بعد خندق اوہد. انہیں ناکامی ہوئی ناکام لوٹنا پڑا نہ مدینے پر قبضہ کر سکے نہ مالے غنیمت حاصل کر سکے نہ کسی کو لونڈی اور غلام بنا سکے اور آخرت میں بھی کافروں کا یہ انجام ہے کہ وہ تھکیل کا جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب تک مسلمان اللہ تعالی کے حکام پر پابند رہے یہی حال رہا کافروں کا مسلمان جہاد کی تیاری کرتے رہے جہاد میں انہوں نے کوتای نہیں کی تو کافروں کا خرچ کیا ہوا مال ہمیشہ ان کے لیے باعث حسرتی بنا مسلمانوں کے خلاف کبھی یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے ضلع تو اس وقت شروع ہوئی جب مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا اور چھوڑا پر یہ مال اپنا خرچ کریں گے آئندہ بھی لیکن پھر بھی وہ ان پر حسرت اور ندامت ہوگا اور یہ بالآخر مغلوب ہی ہوں گے مسلمانوں پر غالب کبھی نہیں آئیں گے اور آخر میں کافروں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا لیمیز اللہ الخبی من تیم تاکہ اللہ تعالیٰ نا باپ کو پاک سے الگ کر دے بجالیس بہجا اللہ واہدن اور نہ باپ کو ایک دوسرے پر اکٹھا کر دے بعض کو بعض پر رکھے فیض فی کی جہنما تو ان سب کو جہنم میں ڈال دے الاحم الخاس رون یہی لوگ خسارہ پانے والے لیمید حبیص امینت طیب نہ پاک کو پاک سے جدا کرنے کا سے مراد ہے یا تو قیامت کے دن کافروں اور مسلمانوں کو جدا جدا کر کے حویث کافروں کو تہ بتہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یا دنیا میں جہاد فی سبیر اللہ کے ذریعے اہل ایمان اور اہل کفر کو جدا جدا کرنے کے بعد خبیث لوگوں یعنی کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں تحد دیر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار کے جہنم میں پہنچا دیا جائے, جائے لیمیز اللہ الخبیث الصبیسمین الطیب تاکہ اللہ تعالی خبیث کو طیب سے ناپاپ کو پاک سے ممتاز کر دے الگ الگ کر دے وہ صبیس بازا ہوا نا باذن اور ناپاپ کو ایک دوسرے پر اکٹھا کر دے فی جَمِيعًا جمیہ پھر ان سب کو اوپر نیچے جمع کر دے اکٹھا ڈھیر کر دے ڈھیر بنا دے فیا جلاوئی جہنم اور ان کو جہنم میں ڈال دے بلاحی کا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں جو جہنم میں گئے وہی وہ اصل خسارہ ہے کیونکہ دنیا کی گھاٹا اور نقصان یہ کوئی گھاٹا نہیں